معذرت چاہتا ہوں یارویں کے بارے میں پوچھنا تھا کہ گیارہویں جو ہم دلاتے ہیں یہ گیارہ گیارہ کیوں کہتے ہیں بارہ تیرہ ایسے کیوں نہیں چاہے کیوں سوال... آگے پیچھے کیوں دلا سکتے بس یہی سوال ہے جزاک اللہ ارشد بھائی آگے پیچھے بھی دلا سکتے ہیں آ, اللہ کے نام پہ دینا ہے شواب سینا گوس اعظم کو پہنچانا ہے جب آپ پہنچائیں گے پہنچ جائے گا لیکن چونکہ گیارہویں شیخ کو ان کا عرص ہوتا ہے تو اس لیے وہ گیارہویں شی مشہور ہو گیا دسویں کو دے تب بھی گیارہویں کہہ دیتے ہیں پندرویں کو دن تب بھی देते کہہ دیتے ہیں وہ مشہور ہو گیا نا اس لیے ویسے کوئی ضروری نہیں کہ दिया کو ہی دیا جائے لیکن چونکہ عرس کے دن ایسے ہوتے ہیں کہ اولیا اکرام کی جو توجہات ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ان دنوں میں جو ہے وہ یعنی مثالے صاحب کا کیا جاتا ہے اور پھر آدمی یاد بھی رکھتا ہے کہ فلان دے سالے سواب کرنا ہے ویسے شریح طور پر کوئی فرض نہیں ہے کہ گیارہویں کو ہی دی جائے آگے پیچھے بھی دے دینی چاہیے اگر گزر جائے تو یہ نہیں کہ گیارہویں گزر بھی اب نہیں دیں گے بعد میں بھی دے دیں سواب پہنچ جائے گا انشاءاللہ حافظ صاحب تو اوپر نہیں تشیلہ لائے حافظ سکسٹی بھائی کو میں نے کیا